محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کتاب و سنت کی با کی اہمیت ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیند میں کیا علی زبان میں حکم ماننا حکم پورا کرنا تو یہ کس کا مطلب ہے ہم اردو میں کیا بولتے ہیں فرما بتاری یعنی حکم ماننا تو اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے نمبر ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ رسول لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس بات کو مان لیں کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بندوں سے کلام کرتا ہے ہر ایک سے اللہ کہتا ہے نماز پڑھ نہیں کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو چنتا ہے اور اس کو رسول بناتا ہے اور ہمیشہ پھر کے لیے جو بھی احکام ہیں جو بھی دین کی باتیں اللہ اس بندے کو بتاتا ہے اب وہ بندہ دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتا ہے اب اگر یہ آدمی کریں یہ تو انسان ہے اور یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے کافر ہونے کا سبب کیا تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میسج کس کا پیش کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تو ہمارے جیسے انسان ہیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے بیمار ہوتے پیشہ فاقانی کی حاجت ہے نیلی بچے ہیں بازارت تجارت ہے ایک ہی ہمارے ہمارے جیسے تو انہوں نے ان کے انسان ہونے کو دیکھا انہوں نے ان کے نبی اور رسول ہونے کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اس کا جواب قرآن کریم میں ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے فرماتا ہے ان نساء آیت نمبر وما رسول اللہ لیولہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو بس اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے رسول کی فرما برداری کیوں کی جا رہی ہے رسول کے مانا کیا ہے اور, اور پہلو کو اربی زبان میں کیا کہتے ہیں <سلام> رسول ہیں اس کے پیغام کے کیا ہے رسال <سلام> <سلام> رسال <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> رسالے اردو کے لیے پیغام کیا ہے بیوان. اور بیوان کسی کی طرف سے لے کر کسی کے پاس جانے والے کو کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وبا رسول ہی. ہم نے جو بھی رسول بھیجا لی اس کی فضا برداری کی جائے کس طرح سے بی کس کے حکم سے رسول کی کیوں مانتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس رسول کی مانو اس لیے اللہ کے حکم سے رسول کی بات مانی جاتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ رسولوں کو بھیجا اس لیے کیونکہ کی رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے اللہ نے کہ رسولوں کی بات مانی جائے کیوں؟ اب کوئی آدمی کہ میں اللہ کی مانوں گا رسول کی نہیں مانوں تو کیا یہ صحیح ہے ایسا آدمی مسلمان رہے گا کہ نہیں اس نے کس کی نہیں مانی اللہ کی نہیں مانی رسول کی نہیں مانی رسول کی تو نہیں مانی اور اصل وہ رسول کی بات کی کیوں اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی چیز دیتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے دیتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ رسولوں کی فرم کی جائے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے نمبر دو رسول کی مانے بغیر ایک آپ کی کیا ہدایت آپ کا ہو سکتا ہے تو بعض کو بولتے نا کہ ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں چلتا ہے سب بولے کہ ان کو مارفت مل گئی یہ پہلے شریف پہ چلے پھر کنیکت پہ آیا پھر معرفت پہ آیا حقیقت پہ پہنچ گئے اب ان کے اوپر شریعت نہیں تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہدایت پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انور آئ نمبر چوتھ میں کیا کہا وہ اور اگر وہ کس طرف کی اگر تم فرما بردانی کرو گے تو تم معلوم ہوا کہ آپ کی ہدایت پر ہے کہ کی علامت کیا ہے کی اللہ کے رسم اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ہدایت پر ہے نہیں چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے ہاں نبی کی پہاڑ دیکھی گئے یا کرامت دیکھیں گے جب میں آپ کو ڈال کے چھ روپے نوٹ نکال صحیح ہے बाबा जेबी से पैसे देते कभी मुंह में से सोने और के फिर या ऐसा ऐसा करते तो भी करते इस तरह की शादी करामतें काम की नहीं है ऐसे बाबा किसी इंसान को सर पे हाथ देती मुसलमान बना दे उनके पति पहा क्योंकि उसको समझाना पड़ता सब बताने की चीजें झूठ धोका है तो असल चीज क्या है کہ اللہ کے رسم صدار کی فرما برداری انسان کی ہدایت کی لگی ہے اگر کرما برداری زندگی میں نہیں ہے تو وہ آدمی ہدایت پر ہے چاہے اتنا ہی بڑا دعوت تو ہدایت پر ہونے کی علامت یہ کہ آدمی کی زندگی میں نبی صدار کی فرما برداری تو اسی کا نام ہدایت تو یہ آپ نے کہا کہ ہم بابا کی مانتے ہیں اور بابا بہت ہدایت یافتہ ہے پہنچے ہوئے ہیں اگر بابا کی زندگی میں تو ٹھیک شری مگر چل گانجا پی رہے ہیں ناچ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور سب کچھ سوکھی اور سب کچھ چل گاجی سب چل رام ناچ رہے ڈبی بجا رہے رو آج سب کچھ جمع چھوڑ رہے نماز چھوڑ رہے روزے چھوڑ رہے تو یہ آدمی بات بابا ہے جس کی زندگی میں کیا ہے نبی کا حکم سمجھ میں آیا ایک سیمپل کھاؤ ملا لیجیے کتنی چھوٹی آئے کامیاب کر سکتے آپ اس سے بڑے بڑی بڑی گمراہیوں کرد کر سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے دعوے توڑ سکتے ہیں اور بہت, بہت بڑے بھاگوں کے پیڑ ये इसके उसके धोखे में हम ना जो मुसलमान धोखे में पड़े हुए हैं उनको निकालने के लिए आसान आय उसको याद कर सकते वो अगर किते हैं कौन किस की? किस की? किस की नभी? अगर और नबी की तो ही गायर कर तो दूसरी बात यह मालूम हुई कि रसूल की दाय ہدایت کا دریا بھی ہے اور کسی کے ہدایت ہونے کی دری بھی ہے تو ہدایت بھی اللہ اور اس کے رسول کی جنت کے داخلے کا سبب ہے اور اگر نہیں کرتا ہے تو ایک آدمی جنت سے محروم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں وہ یوں چڑھا رسول رسول اور جو کوئی اطاعت کرے، برما بداری کرے حکم مانے حکم پورا کرے وہ اللہ کے اور اس کے رسول کا یو دخل اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں تدری من انتہی حد انہار جن کے نیچے سے نہریں بیٹھی ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بیٹھی یہ کس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کچھ لوگ بولتے نا تم لوگ بابا کی نہیں مانتے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تم لوگ کسی ایک امام کی نہیں ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے گمراہ ہے لیکن یہاں پہ کیا اللہ نے فرمایا جنت میں جانے کی کرائٹیریا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی کے مانے گا جنت میں جائے گا ہاں کوئی عالم اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتایا تو اس کو ماننا ضروری ہے اس کے خلاف تو ماننا ضروری है. نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے وہ میں یہ تو علیما یہ کے چلے جائیں یعنی پریکٹیکلی بتانا من من جیسے آج بھی کہا جاتا ہے کیوں منہ موڑتے ہو یعنی منہ موڑنا کا کیا مطلب ہے ناراضگی کا اظہار کرنا پسند نہیں کرنا چھوڑ کے جانا قبل اللہ بربا قبل اور جو کوئی مڑ جائے کی پھیر کے نکل جائے ان کا علیمہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا دردنا عذاب دے گا علیمہ تصویر سیکھنا کتنا ضروری ہے عرشا لالی تصویر کے روز بھی شروع ہوں گے مظہر لینے والے عشاب عیشہ اپنے انداز کے طور پر علیم یہ کیا ہے علیم یہ علیم ہے اور یہ نمبر چار رسول کی کرنا حقیقت میں اللہ کی کاشت یعنی اللہ تعالیٰ گھماتا ہے میں یو فَقَدْ رسول فقط جو رسول کی اٹاعت کرے رسول کی برما برداری کرے دراصل اس نے اللہ ہی کی تعداد کی ایسا کیسا دونوں ایک ہی ہے اللہ اسے رسول ایک کی ہے نا رسول کی مان تو اللہ کی دیکھو کن دلی دونوں ایک ہی عادت نہیں ہے صحیے اس لیے کہ رسول کس کی بات پیش کرتے ہیں تو رسول آپ نہیں رہے ہیں نہیں رسول کس کی بول رہے ہیں اللہ دونوں سے کیا کرتا ہے تو جو پیٹ پھیر کے نکل جائے آپ کی زمین نہیں ہے اس کی نگرانی کرنا جو نہیں مانتا ہے اس کو معلوم ہوا کہ حدیثوں کا انکار کرنا دراصل اللہ کی بات کا انکار کرنا کیونکہ یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کو حدیث نہیں ماننا ضروری ہے کوئی یاد ملے ہم تو قرآن کی مانیں گے ہم رسول کی نہیں مانتے چلے گا رسول کی مانی اس نے اللہ کینکار کی کی کی کی کی کی کی ہے حبیز دراصل اللہ کا اللہ نے رسول اے ندی آپ کہو اللہ کی بہم برداری کرو اور رسول کی بما کرو دیکھیے دو, دو چیزیں اگر صرف ہی ماننا ہوگا اللہ اللہ کی مان لیکن اللہ نے بار بار کیا کہا اللہ کی مان اور رسول کی بان تو اللہ کی بات تو ساری میں ہے اور اس کی تفسیر رسول نے بتائی تو رسول کی بھی بات ماننا ضروری ہے کل اپنی مداح اور رسول ان طولو پھر اگر وہ پیٹ پھیر کے چڑھ گئے یعنی طولو کے معنی کیا ہے جانا کا مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ شراب پی کو تو یہ کافی ہو جائے دو چیزیں یاد رکھی ایک ہے ایک انسان کا کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دو اس چیز लेकिन एक आदमी आप तो दोनों को कंपेक्ट करके बताइए एक आदमी है वो शराब पीता लेकिन मानता है शराब हरा लेकिन क्या करू बहुत कोशिश करता हूँ छोड़ने के लिए छुट्टी लेकिन हराम है एक ये आदमी दूसरा शराब पीता नहीं تو انکار ہاں کوئی انکار نہیں کرتا ہے تو کابل بھی نہیں اللَّهَ لَا لَا لَا بھی؟ اسی لئے اللہ کیا کہا اگر کے چل یعنی انکار کر دیں تو اللہ کا محبت بالکل نہیں کرتا ہے یا ایک بات ہوگی کہ اللہ کی محبت کابل کے ساتھ نہیں ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت عمر کے ساتھ اگر دنیا کی نعمت ملے تو محبت کی وجہ سے ہے وہ آپ مائش کی بال کا ڈھیل کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اس لیے کوئی آپ نے کہے اور بال سوچیوں نے کہا ہے رستے انیک ہے بم صحیح رہی بات اللہ تعالیٰ نے کیا جو کر رہا ہو اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اللہ کافی کو پسند کرتا ہے نہیں اس لیے کوئی آدمی بولے کہ اللہ نے جو چاہا ویسا کیا جس کو چاہا آدمی پیدا کیا جس کو چاہ بنا ہے جس کو چاہا میں پیدا کیے جس کو چاہ کافر کے گھر میں پیدا کیا جس کو جہاں اللہ نے آپ نے گڑے میں گر گیا کس نے گراس اللہ نے گرا کر باپ आने का کا گریا تو جہاں جہاں भी ہے اس کو دیکھنا सही صحیح جگہ پہ آئے گا اگر صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو وہاں سے باہر آنا پڑے گا اسی لیے اللہ نے انسان کو علم دیا عقل دی آنکھیں دی کام بھی اندھا بھی ہے تو سن کے آئے گا اور اگر بہرا ہے تو دیکھ کے آئے گا اگر کوئی آدمی اندھا بھی ہو جائے بہرا بھی ہو تو گا تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ پسند ہے نہیں ہے تو کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دلیل نہیں لے سکتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا بنائے بول سکتا ہے کیونکہ اللہ کوئی پسند نہیں ہے اللہ نے بتا دیا اب تو تم مت کرو ایسا اللہ نے تجھ کو آزادی دی تجھ کو قدرت دی تو یہ کچھ باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرما بداری سے متعلق تھی اب آگے ہم دیکھیں گے کہ رسول کی ناپرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے سے ہم